خوشی کو یہ دیکھ کر بھانپ لیتے تھے جو مزاج نبوی کو جاننے والے ہیں ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں اور امن کا سب سے بہترین طبقہ یہ بھی ہے یہ وہ پہلی جماعت ہے جس کو اہل حق کی جماعت کہا جا سکتا ہے بلکہ یقینی طور پر یہ اہل حق کا پہلا گروپ ہے بعد کے سارے گروہ وہی نجات یافتا ہے جو ان کے طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کو امام البخاری اور دونوں نے روایت کیا ہے لا من میری امت میں ایک گروہ ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گا ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو اللہ کے دین پر اللہ کے عمر پر اللہ کی طرف سے آئے ہوئی شریعت پر کی طرف سے آئے ہوئے حق پر قائم رہے گی اس سے ہٹے گی نہیں لاحم اس جماعت کا ساتھ چھوڑنے والے یا اس جماعت کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے وہ اسی حال میں رہیں گے اللہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی طرح سے لوگوں پر غالب رہیں گے وہ ہمیشہ اہل باطل پر غالب رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتلا دیا کہ غلبہ اہل حق کے لیے ہے اور میری امت میں ایک گروہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی جس کو آپ اطائفت عبت کہیں ایسا گروہ ایسی جماعت جس کی مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کیا آپ اس کو کوئی اور نام دیں یہ گروہ قیامت تک رہنے والے ہیں سلک میں اس حدیث کی تشریح جب کی گئی امام حری نے اپنی سنن میں حدیث نمبر دو ہزار دو سو انتیس پر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد امام البخاری کا قول نقل کیا جو کہتے ہیں کہ میں نے علی اب مدینی رحمہ اللہ جو حادثین میں سے امام البخاری کے استاد بول رہے ہیں امام البخاری کا قول امام الزین عل کرتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ علی مدینی سے محنت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو گروہ مت پر قائم رہے گا اور اس کا ساتھ چھوڑنے والے مخالفت کرنے والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے تو امام البخاری کے استاد کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث یہ جو گروہ ہوگا یہ لوگ کون ہیں کہا کہ یہ اہل حدیث لہذا اہل حدیث وہ جماعت ہے جس کے بارے میں طلب سے یہ بات معروف اور معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ایک گروہ حق پر ہوگا وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ عید میں بننے کی ہم کو قومی ادا فرما ہے بہت سارے ہمارے بھائیوں کا کہنا ہے کہ اہل حدیث نئے لوگ ہیں یہ تاریخ اور حدیث اور حدیث کی شروحات سے ظاہر کی دلیل ہے خودن میں امام البخاری جو محدتی کے سردار ہیں خود ان کا قول موجود ہے اپنے استاد سے انہوں نے نقل کیا کہ یہ جو گروہ حق پر قائم رہنے والا ہے یہ اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کی دعوت کیا ہے اہل حدیث کیا لوگوں کو ایما سے علماء سے اولیاء اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں کیا اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ امت تبرقے میں اختلاف میں بٹ جائے کیا اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے ہیں کیا اہل حدیث کے نزدیک اولیاء اللہ کا کوئی مقام اور وقار نہیں ہے کیا اہل حدیث علماء سے عوام کو آزاد کر کے راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یقینی طور پر ایسا نہیں ہے اہل حدیث کے نزدیک علماء اور ایماں اور اولیاء سب کا مقام ہے لیکن اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ پیروی قرآن و سنت کی ہوگی اور اس اتباع میں پیروی میں منحج اور فہم طلب کا اختیار کیا جائے گا کسی ایک کا نہیں بلکہ مجموعی طور پر تمام طلب اس دعوت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھائی اہل حدیث کے بارے میں یہ کر لیتے ہیں کہ اول تو یہ کہ ایک نیا فرقہ ہے دوسری یہ کہ اس فرقے کی دعوت امت کی بڑی بڑی شخصیات کی تردید اور امت کے مختلف گروہوں کو آپس میں لانا اور ان میں تفریح بازی کرتا ہے دیکھیں کوئی آدمی ادھورے علم کے ساتھ کسی کے بارے میں فیصلہ کرے تو ظاہر بات ہے کہ ایسا فیصلہ غلط ہی ہوگا بغیر علم کے فیصلہ کرنا انسان کے فیصلے کو حق کی بجائے واقع بنا دیتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی کہ وہ جا کر شام میں رہیں اور لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کریں علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مشکو فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں جب تک کہ دوسرے شبد کی بات تم نہ سن لو پہلے کہ حق میں کبھی فیصلہ مت کرنا آج بدقسمتی سے بہت سے وہ لوگ جو اہل حدیث نہیں ہیں وہ اہل حدیث کو گمراہ اور اپنا دشمن بلکہ دین کا دشمن بلکہ اللہ کے رسول کا دشمن مانتے ہیں ان کے بارے میں سب سے بڑی اور غلط غلط بات جو ہمارے دل میں ان کے بارے میں ایک افسوسناک چیز یہ ہے کہ وہ کبھی خود اہل حدیث سے نہیں پوچھتے ہیں کہ واقعات کی دعوت کیا ہے ہم کو ان سے یہی شکایت ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم کو ان سے شکایت یہ ہے کہ وہ ادھوری معلومات کی بنیاد پر اہل حدیث کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اور دنیا کا کوئی بھی آدمی جب پوری معلومات کی بغیر کسی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو ایسے فیصلے میں ظلم آ جاتا ہے ایسے فیصلے میں جہالت اور ظلم آ جاتا ہے لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ اہل حدیض کی دعوت اہل حدیث سے سنی جائے نہ یہ کہ وہ لوگ جو اہل حدیض کو شروع سے گمراہ کرار دیتے ہیں اور ان کی بات نہیں سنتے ہیں پھر ان کی بات سنی جائے اور اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے یہ طریقہ تحقیقی نہیں ہے دور جدید میں اور آیت میں نے جیسے آگ میں پڑھی ان البین الحاط کی جنت کی نو سڑا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائق اور آمان صالحہ کیے ان کے لیے اللہ کے ہاں جنتیں ہیں جنتیں فردو کی جنتیں مہمانی کے طور پر ہے تو ایمان اور عمل کا نتیجہ جنت میں داخلہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایمان لائے تو اس کا ایمان کیسا ہو وہ کیا مانے اور کیا نہ مانے اللہ کے بارے میں کیا مانے رسول کے بارے میں کیا مانے آگر کے بارے میں قبر کے بارے میں کیا مانے یہ کی ساری چیزیں ایمان سے متعلق ہیں تو وہ ایمان لائے تو کیسے وہ اپنے ایمان کو بنائے تو اپنے ایمان کی تفسیح اور اصلاح کرے تو کس دنیا پر کرے وہ اپنا عقیدہ کس طرح سے پہنا ہے وہ عمل سال ہریک احمال کرے تو کون سے اعمال صحیح ہیں کون سے اعمال غلط ہیں کیا سنت ہے کیا وراثت ہے کیا حلال ہے کیا عوام ہے کیا اللہ کا حکم ہے اور کیا نہیں ہے یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ایک آدمی کس چیز کو بنیاد ہیں؟ اہل حدیث کی دعوت کی ہے کہ اصل بنیاد قرآن و سنت ہے اور اس قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جلب کے بہن کی طرف رجوع کریں قرآن و سنت کے الفاظ آج تک میں اللہ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے محفوظ رکھے ہیں قرآن بھی محفوظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ ہے لیکن اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مسئلہ یہ کہ ہر آدمی قرآن کی آیت کا وہ مطلب لینے لگا ہے جو اس کو سمجھ میں آتا ہے حدیثوں کو وہ مطلب لے آدمی جو اس کو سمجھ میں آتا ہے اصل بگاڑ یہاں آتا ہے کیا آدمی قرآن کی آیت کا مطلب لے تو کیا مطلب لے حدیث کا مطلب لے تو کون سا وہ اس کا لے اصل مسئلہ اور اصل بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہاں فہم کے اعتبار سے پیدا ہوتا ہے کہ واقعی وہ کیا مطلب لے آیتوں کا حدیث قرآن کی آیت پڑی وقت وسیلہ <الْوصیلَة> اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اب ان کا مطلب یہ لے لیا کہ قبروں پر جا کر اللہ والوں کو پکارو خوش کرو ان کی نظر و کرو اب کیا یہ مطلب اس آیت کا ہے کہ وسیلا تلاش کرو کہ مطلب یہ کہ کسی اللہ والے کی قبر کو وسیلہ بنا لو کہ احمد عبادتی امور اس کے ساتھ کر کے اللہ کو خوش کرو کیا یہ مراد ہے آیت اپنی جگہ ہے لیکن مطلب کون ہے کیا اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اب دلیل نے پیش کیا آیت کو قتل ہو جائے انہیں اللہ کے راہ کاٹ دیکھیے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ انسان تھے نہیں تھے بچ تھے نہیں تھے کسی کا عقیدہ تھے کسی کا ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اس کا جشن منانا چاہیے کہ نہیں خوشی بلکہ عید اس دن منانا چاہیے کہ نہیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ واقعی یہ دن میں ہے کہ نہیں آیت پیش کرنی اس کے لیے وہ اما بیجے میں جواب دے کر بہت دن تجھے کا بابیداری کا فلی پڑا ہو وقع ہو آیتیں قرآن کی پیش کرتی آج ہر آدمی آیت پیش کرتا ہے خاص طور پر دور میں جس میں انٹرنیٹ کا پاور سب لوگ جان رہے ہیں کہ کوئی بھی نوجوان کوئی بھی آدمی کو تحقیق کرنا چاہتا ہے اس کے گاؤں میں اس کے شہر میں کوئی عالم اس کے, اس کے قریب نہیں ہے اور انٹرنیٹ پر تلاش کیا جو سامنے آیا اس کو لے لیا عام طور کے لوگوں کو قرآن کی آیات اور عادی پیش کر کے آدمی اپنی بات پیش کر رہا ہے دلیل قرآن کی ہے متن قرآن کا ہے متن حدیث کا ہے لیکن اس متن سے ثابت کیا ہوتا ہے اس آیت سے کیا بات سامنے آتی ہے اس حدیث سے کیا بات نکلتی ہے اس کے ذہن میں جو آیا اس سے نکال کے پیش کرتا ہے اور سننے والی قوم سمجھ رہی ہے کہ ہاں اس نے جو بات پیش کی اس کے لیے قرآن کی دلیل بھی دی اس نے جو بات پیش کی اس کے لیے حدیث بھی پیش کی ایک بہت بڑا خلل واقع ہو رہا ہے وہ یہ کہ قرآن کی آیات اور لوگ اس برم میں حالانکہ اس کا جوڑ نہیں آدمی کوئی بھی بات اور کوئی یاد پڑھ لے کیا یہ جوڑ ہو سکتا ہے اس کا دلیل دیجیے اور وہ کہے کہ نہ آپ کو دلیل تو نہیں اس کوئی آدمی یہ کہے کہ کیا اولیا اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ دلیل دیجئے. ما اللہ اولیاء اللہ ماشاء اللہ, علیاء ما اللہ دلیل دے دی اس نے دلیل دی لیکن کیا اس دلیل سے وہی مطلب نکلتا ہے جو دعوے کے مطابق ہو ایک ہوتا ہے دعوی اور ایک ہوتی ہے دلیل جب تک دعوی دلیل کے مطابق نہ ہو ثابت نہیں ہوتا ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ بولنے والے دو رہے ہیں اور دلیلے پیش کر رہے ہیں دونوں میں جوڑ نہیں ہے اور امن بولی بالی ہے اس کا ذہنی بنایا گیا ہے قرآن حدیض سامنے آئے تو لے لینا اب یہ ڈر رہا ہے کہ اس کی بات کا انکار کیسے کرے کیوں قرآن پیش کر رہا ہے حبیض پیش کر رہا ہے تو قرآن اور حبیض پیش کر رہا ہے تو اس کی بات کیسے ہم انکار کریں اس کی بات کیا قرآن حدیض کے مطابق ہے یا نہیں یہاں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم واقعی یہ دیکھیں قرآن آج تو نہیں آیا حدیث آج تو نہیں آئی قرآن اور حدیث صاحبہ نے دیا اور قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے الفاظ صرف پیش نہیں کیے بلکہ آپ نے صحابہ کو قرآن کا فہم دیا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کیا اعمال ہونا چاہیے چاہے عبادات ہو معاملات ہو اخلادیات ہو آداد زندگی کے تمام امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اتنی بہترین تربیت کی کہ خود آپ نے اپنی زبان سے شہادت پر گواہی نے کہا الناس نہیں سب سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں کیا یہ بہترین مال کے اعتبار سے تھے کیا نفت کے اعتبار سے بہترین تھے کیا خوبصورتی کے اعتبار سے بہترین تھے کس اعتبار سے بہترین تھے؟ چاہبہ امام عمل کے اعتبار سے بہترین تھی اس لیے کہ اللہ کے نزدیک جب تک کہ انسان کا دل اور اس کا عمل صحیح نہیں ہوتا اور اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہوتا ہے ہمارے <يُوحا> جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی ہوتی ہے پیغام ہوتا ہے اتنا بڑا جملہ صحابہ کے بارے میں آپ اپنے مزم جذبات کی بنیاد پر نہیں بول رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقبولیت کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ان اللہ لا اعلیٰ اموالی کو اللہ کی ارمال اعمالکم اللہ تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے لہذا کوئی انسان اللہ کے نزدیک مقبول بنتا ہے تو اس کے قلب اور اس کے عمل کے صلاح کی وجہ دے. اس کے, دل کے ایمان عصی اور سنت کے تابع ہونے کی وجہ سے اخلاص والا ہونے کی وجہ سے چہابہ کا مقبول ہونا اسی بنیاد پر تھا اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرمایا <تصفيق> اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وقور اما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بہت سے لوگوں نے اپنی اس کی تفصیل بیان کی کاطوبیوں کے ساتھ ہو جاؤ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو دین سکھایا اور ان سے پوچھی کہ اس کے معنی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ اس آیت کی تفصیل میں آپ کے صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ یہ ساری امت کے لیے سارے اہل امام کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ عقیدے کے معاملے میں عبادات کے معاملے میں دین کے سمجھنے کے سمجھنے مصیبت متن کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے مصیبت فہم کے اعتبار سے ہوتی ہے آج دنیا میں اتنے سارے فرقے خود مسلمانوں میں ہیں اور ہر فرقے کا ہر جماعت کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر چلتے ہیں اور ہر دل کا کسی نہ کسی اعتبار سے آیت اور دلیل پیش کرتا ہے یہاں تک کہ آپ اسلام جسرات جو قادیانی ہیں یا دوسرے جو بھی ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں گے وہ بھی پیش کرتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی قرآن اور حدیث پیش کر رہا ہے تو مانے کس لیے مانے کس ماننا اس کی ہے جو قرآن اور سنت کے فہم میں طلب کی پیروی کرتا ہے سلف کون ہے اور سلفی کس کو کہتے ہیں, ہیں سلفی کہاں سے آگے سلفی کس کو کہتے ہیں سیر و اعلام میں آج سے تقریباً سات سو سال پہلے کہتے ہیں سلفی کے معنی کیا کہتے ہیں بی من کہتے ہیں وہ ہوتا ہے है, جو سلب کے منحج اور سلب کے مذہب پر کوئی ایک نہیں پاپا بس کہتے ہیں کہ سلفی ہونا تکلیف کرنا ہے تکلیف نہیں ہے دیکھیں ہم کسی ایک شخص کی طرف نہیں بلا رہے ہیں کہ پلا اور پلا کے پیچھے چلو کوئی ایک آدمی امت سے طے کر لیا جائے بس ان کے پیچھے چلنا پڑے گا تب جا کے تم ہدایت پر ہب پر اور جنت میں جاؤ گے ہم کسی ایک شخصیت کی دعوت نہیں دے رہے ہماری دعوت یہ ہے اصل اتباع کتاب و سنت کی ہے لیکن اس اتباع میں جو پہن لیا جائے گا مجموعی طور پر صاحبہ نے اور صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے والوں نے کیا لیا ہے یہ نہیں کہ آج اس چودویں پندرہویں صدی میں ہم اپنے دل سے کچھ بھی مطلب لینے لگے ہیں قرآن کی کوئی بھی آئے بھائی اس کا کچھ بھی مطلب لے لیا آج ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن کے معنی اور مقوم کے لینے کے اعتبار سے سنت کے سمجھنے کے اعتبار سے اس کی عملی تدبیر کے اعتبار سے پریکٹیکل اپلیکیشن کے اعتبار سے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ نے اس سے مطلب کیا لیا لہذا سلق کے مذہب کی پیروی کرنا خصوصاً اس دور میں بہت اہم بن چکا ہے اس لیے کہ جتنے بھی لوگ آج بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث پیش کر رہے ہیں لیکن مطلب اپنا پیش کر رہے ہیں لہٰذا آج بہت ضروری ہے کہ ہم واقع امت کو سلب کے منہج کی طرف واپس لوٹنے کی جاوتیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ, کہ واپس چاہیے ضروری ہے کیا سلب کے منحص کی پیروی کرنا چاہیے کیا قرآن و حدیث بس اپنی عقل سے سمجھنا کافی نہیں ہے یا ایک اور چیز اس میں جوڑنے کی ضرورت ہے کہ سلب جو سمجھے وہ ہم لیں آئیے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اس کی کیا دلیل ہے جہاں کا جہاں اللہ نے سلسلے میں صحابہ کو میزان قرار کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإن اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو تم کون? تم سے مراد صحابہ ہیں. اگر یہ ویسے ہی ایمان لے آئے اہل کتاب اگر ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو ہود تو یہ ہدایت لڑے وہ ان اور اگر یہ بات نئی مان سے پی کے نکل جاتے ہیں تو هُمْ فِي کی تو یہ ہدایت راستے سے ہاتھ کے دوسرے راستے پر ہے یہ مخالف راستے پر چل رہے ہیں اس آیت اللہ آپ نے بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک ہدایت کا انسان وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کے ایمان و عقیدے کے مطابق ہو لہذا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا یہ اگر ویسے ایمان ہے جیسے قرآن میں ہے حدیث میں ہے تو یہ ہدایت پر ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے لیکن صحابہ کے فہم کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بدلا دیا کہ ان یہودیوں کو ویسا ایمان لانا پڑے گا اہل کتاب کو ویسا ایمان لانا پڑے گا جیسے صحابہ ایمان لائے اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ ہی ہدایت والے راستے پر نہیں کرتے سوال یہ ہے کہ کیا یہ مطالبہ صرف یہودیوں سے ہے اہل کتاب سے ہے کہ انہیں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کی طرح اپنے عقیدے کو بنائیں یا پھر قیامت تک کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عتیدے کو صحابہ کے مطابق بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ بشا نہیں آج امت کے لوگوں میں اختلاف ہے. ہے کہ ٹھیک ہے قرآن کی عہد جب پیش کی جاتی ہے الگ اور تو کہا جاتا کہ نہیں آدمی سوادوں کے طور پر بھی بولتا کہ میں تو کیا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ رہ تو آگا یہ کہا گیا ہے حقیقت آپ بچت نہیں تھے عجیب ٹھیک ہے انسان کے لیے امتی کے لیے جائز نہیں نبی خود کہے اپنے کو تو چلتا ہے ایسا کہا جاتا ہے ہم کہتے ہیں اگر واقعی ہی ایسا ہے تو صحابہ ایسا نہیں کہتے سکتے کیا بچر کرنا بے ادبی ہے نبی کے لیے آپ کی سب سے چاہیے بیوی جس کی گود میں آپ نے دم توڑا احمد کی کے حبیب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرا من البشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہی تھے لیجئے اب کیا نرسلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں پر یہ فرقہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ نبی کی ہیں اگر حضرت عائشہ کا قول ہم نہ دیکھیں تو آپ یہ سمجھے گا کہ ایسا کہنا ہی گمراہی ہے لہٰذا عتیذے کے سلسلے میں یہ حمل کے سلسلے میں ضروری ہے کہ صحابہ کی طرف رجوع کریں صحابہ کی طرف رجوع کریں کئی مسائل عقیدے کے ایسے ہیں کہ جب راتی ہم صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے قرآن و سنت کے صحیح معنی سمجھنے آ جاتے ہیں شہدا کی طرح سے زندہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آپ نے بتلا دیا صحابہ نے وہ عقیدہ قائم کیا کہ اللہ کے ہاں جنت میں سب پرندوں کے پیٹ میں زندہ. وہاں پر ہیں یہ نہیں کہ اپنی قبروں میں دیتا ہے یہ نہیں کہ ہم جا کے ان سے مدد مانگیں اگر ایسا ہوتا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہوتا تو آپ دیکھتے کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا اور آپ سے دنیا اور دین کے مسائل حل کرواتے آپ کے حیات میں صحابہ آپ کے پاس جاتے آپ کے وفات سے پہلے صحابہ آپ کے پاس جاتے اور آپ سے دعا کے لیے کہتے آپ کے پاس جا کے دینی مسائل پوچھتے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقات ہوئی تو چاہے وہ خلافت کا مسئلہ ہو یا خود نبی کو دفن کرنے کا مسئلہ ہو کسی ایک صحابی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم رکھا ہوا ہے آپ کے پاس جا کے نہیں پوچھا اللہ کے رسول کیا کہنا آپ کیا کریں آپ کو غسل قوم دے آپ کو دفن کیسے کیا جائے کہاں کیا, کیا جائے آپ کے بعد خلیفہ کون بنے کوئی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر آپ کی حیات وفات کے بعد ویسی ہی ہوتی جیسے پہلے تھی صحابہ آپ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے لیکن آج مد کا بڑا سب کہتا ہے کہ ویسی حیات ہے جیسے پہلے تھی کئی مسائل ہیں عقیقے کے عبادات کے اعمال کے حلال و حرام کے اس سلسلے میں اگر ہم صحابہ کے سرد عمل کو دیکھتے ہیں کئی مثال حل ہو جاتے ہیں لیکن اگر صحابہ کو کہ آپ الگ کر دو مسئلہ اٹک جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریما کی پیروی کو نجات کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ضروری قرار کیا جانے والے اور مہاجرین مہاجرین اور پھر بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی تیسرے درخے کا ذکر کیا جو عام ہے سفر کے ساتھ نام کے ساتھ مہاجرین کو نام کے ساتھ ذکر کیا انکار کو نام کے ساتھ ذکر کیا اور اس کے بعد بدیا پوری امن کے بارے میں کہا کے لیے وہ وقت بیان کیا جو ان کی نجات اور ادا <بِإحْسَان> کے لیے ضروری ہے کمال کے درجے میں ان کی پیروی کی ان کے لیے وعدہ کیا ہے اللہ نے وعدہ کیا رضی اللہ عن ہو عنہ. اللہ ہو گئے وہ اللہ سے راضی ہے. آ کر ہم جنتدری تختہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے ذالک العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے بڑی کامیابی اگر چاہیے جنت اگر چاہیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی سے راضی ہو ہمارے عقیدے سے ہمارے عمل سے راضی ہو اللہ تعالیٰ نے نزدیک کسی, کسی ایک کا نام نہیں لیا جاتا ہے ہاں اگر لیا جائے تو پھر لیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن مجموعی طور سے صحابہ کا طریقہ اور ان کے پیروی یہ نجات اور ربا کا ذریعہ ہے لہذا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو اس کو صحابہ کے طریقے سے راضی ہونا پڑے گا اس راستے پر چلنا پڑے گا تبھی جا کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے ایسے کئی دن کے مسائل ہیں مان لیجیے مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اس کو منائیں کہ نہ منائے اس دن جلوس نکالے کہ نہ نکالے اب ہمارے دینی بھائی اس کو ضروری سمجھتے ہیں بلکہ محبت کا تقاضا سمجھتے ہیں بلکہ جو نہ کرے اس کی محبت کو ناطر مانتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ آدمی جلوس نکالے اس تاریخ کو تو سب سے پہلے یہ عمل کرنے والے وہ لوگ ہوتے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے سینوں کو تیر کھانے کے لیے پیش کیا وہ صحابہ جن پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد جن میں درے پیس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ پر فرمایا میں نے ہر ایک کا احسان پورا کر دیا لوٹا دیا سوائے ابو بکر کے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جیسے سفر میں جو سب سے زیادہ خطرناک سفر اس سفر میں اپنے ساتھ لیا اتنا ہیں جن کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا اپنی بیماری کے ایام میں بتائیے کیا آپیق نبی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یہ سب سے پہلے مناتے بلکہ تیس دار خلاف راشدہ کے گزر گئے اور ایک کو بھی نہیں سوچی تھی کسی ایک نے بھی اس کو محبت کا تقادہ نہیں پوچھا بلکہ علم اربا کا آپ دیکھ لیجیے ان میں سے بھی کسی چیزیں نہیں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر واقعی طریقہ ہوتا یہ لوگ کرتے ہیں یہ اہل حدیث کا استدلال ہے اہل حدیث ایسے کسی چیز کو ضروری مانتے ہیں کہ اگر واقعی ضروری ہوتا تو صحابہ اس کو کرتے ہیں. لہذا بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں جو دین میں نئی ہوتی ہے کیسے بچتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی صحابہ نے اس کو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اگر یہ واقعی دین ہوتا اور ہم سے پہلے اس کو کرتے ہیں۔ اس لیے علما نے بہت سارے جملوں بہت سارے مواقع پر کہا اگر واقعی چیز خیر ہوتی تو ہم سے پہلے صحابہ طرف صدقت لی جاتی ہے بہت ساری ودھا سے بچنے کا طریقہ है ہے کہ واقعی صحابہ को دیکھیں कि انہوں इसको اس کو کیا, کیا, کیا اس طرح سے چڑا کے طریقے کو اپنانا یہ دین میں حفاظت کا ذریعہ ہے اور اگر نہیں کرتے ہیں کوئی کہے ضروری تھوڑی نہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس کو ضروری قرار دیا ہے اس لیے کہ جس چیز کے ترک پر جہنم کی وعید ہو وہ ضروری ہوتا ہے کسی چیز کے ضروری ہونے لازم ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ترک پر جانم کی وعید ہو اگر وہ ضروری نہیں ہوتا تو آج کے ترک پر آدمی جہنم میں نہیں جاتا جا ہے اور جس چیز کو نبی کی اتباع کے ساتھ جوڑا جائے اس کی شام ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے فرمایا جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت سامنے آ جائے دلیل سامنے آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے آ جائے اور ایک آدمی اس کی مخالفت کرے کہ ہم نہیں مانتے سے یا دل میں مخالفت کرے کہ میرا دل اس کو نہیں مانتا یا عمل سے اس کی مخالفت کرے کہ وہ چھوڑ کے کچھ اور کرے ہر ایک کے مراسیب ہیں اور ہر ایک پر الگ حکم لگتا ہے لیکن تینوں گمراہ ہیں دل اور زبان سے انکار کرے کو عمل سے اس کی خلاف ورزی کرے گناہ اور تینوں پر جانب کی وہی ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد وہی رسول کی مخالفت کرنا جانب میں جانے کے لیے کافی ہے اور کوئی گناہ اس میں جوڑنے کی ضرورت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز جوڑی کہ رسول کی مخالفت کرے وہی رسویرین اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے ایمان والے کون جن کا ایمان اللہ کے نزدیک نظام تراغ پیمانہ ہے جس جیسا ایمان لانے کا دوسروں سے مطالبہ ہے کون ہے بنایات بڑے پڑی چاہاو مراد اصل اور پھر وہ جو ان کی طریق پر چلے کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کی وضاحت کے بعد بھی اور اہل ایمان جہادہ کا طریقہ چھوڑ کے چلے اس کے کی لیے کیا ہے نو طولہ جہاں وہ برا ہے اس کو ہم موڑ دیں گے اس کو چھوڑ کے جس راستے کو اختیار کرے وہی ہم اس کو بھیج دیں گے گمراہی چنے گمراہی آسان ہو جاتی ہے جو آدمی گمراہی چنتا ہے اللہ اس کے لیے گمراہی کا آسان کر دیتا ہے یہ اس کی دنیاوی سزا ہوتی ہے اس کے برے اتحاد ہدا کی وضا کے بعد کبراہ چکتا ہے جہاں اسی راستے پڑتا اور وہ بڑھتا چلا جاتا جا ہے جا اس میں اور اس کو احساس نہیں ہوتا یہاں کے دل پر بہت لگ جاتی ہے جب انہوں نے ٹیڑا پر اختیار کیا اللہ نے ان کے دلوں ہی کو ٹیڑا کر دیا پھر برتن اگر پانی اوپر سے گر رہا ہے اور برتن ٹیڑا ہو پانی اس میں نہیں گرتا پانی گر رہا ہے لیکن برتن میں بھرے گا نہیں جب دل ٹیڑا ہو جاتا ہے تو ہدایت اس پر برستی لیکن اس میں ہدایت جمع نہیں ہو پاتی اس لیے کہ دل ٹیڑا ہو چکا ہے جو نبی کی مخالفت کر کے صحابہ کی طریق کو چھوڑے اس کی سزا دنیا میں یہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ تیار کی سزا جہنم میں ہم پہنچا دیں گے وہ ساتھ اور بہت برا ٹھکانا ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کے رابطے کو چھوڑنا جہنم میں لے جاتا ہے اور یہاں صحابہ کی پیروی کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کی اتباع کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے صرف نبی کی بات مانیں گے نہیں نبی کی بات ماننے کے ساتھ, ساتھ یہ ضروری ہے کہ نبی کی بات سمجھنے کے لیے صحابہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جب بات سمجھ میں نہ جب اس کا وقت آئے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا میں سارے پیش کرتا ہوں بہت سارے ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دو قبروں پر عذاب آپ کو معلوم ہوا اللہ کی طرف سے آپ نے کھجور کی کہنی لیے اس دو ٹکڑے کیے ایک قبر پہ قبر, قبر پر لگایا اور کہا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تفریح کر دے جب تک کہ سوکھتی نہیں معلوم یہی بتا اب اس سے دریل لی اور خبروں پر چڑھا سکتے ہیں دیکھیے یا خبروں کے اوپر ٹہنی لگا سکتے ہیں اب کیا واقعی یہ ہم دین میں ہے دریل بخاری کی ہے آپ نہیں مانتے آپ ہی تو کہتے ہیں بخاری لیجیے بخاری یہ بخاری کی حدیث ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث بخاری کی ہے لیکن فہم آپ کا ہے فہم صحابہ کا ہونا چاہیے کیا صحاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دور میں بعد میں ایسا کرتے تھے کہ کوئی بھی قبر ہو اس کے اوپر دو اس طرح سے شادی کر کے یا پوری چار صحیح اس کو اس طرح سے نصب کرتے تھے نہیں چاہبہ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مانا یا اپنے لیے اتباع کا معاملہ مانا اس کو انہوں نے تفصیل نبی حفاظت ظاہر تو صاحبہ بلکہ خود اگر یہ چیز ہر قبر کے ساتھ متعلق ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ساری قبروں پر خود یہ کرتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور صحابہ نے بھی دوسری قبروں پر چاہے وہ بکر صدیق کی قبر ہو یا کی قبر ہو یا کوئی بھی قبر ہو کسی قبر پر ایسا نہیں کیا گیا لہٰذا جب صحابہ کو دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عمل قابل اتباع یا قابل اقتداء نہیں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور یہ شباب کا مسئلہ ہے سنت کا نہیں کب سمجھ میں آئے گا جب حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کا اس معاملے میں طرز عمل ہم دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا واقعی اگر یہ سننا تو صحابہ بھی کرتی لہذا بہت سارے مسائل میں وضاحت ہو جاتی ہے جب صحابہ کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حق انہیں کو قرار دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریق پر آپ نے فرمایا و... امتی كلهم اللہ تعالیٰ کلو اللہ ملوائے گا میری عمر تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سب جہنم میں جائیں گے سوائے دیگی. صحابہ نے اس پر پوچھا اللہ؟ اللہ ہوگا جو جیسم پہ جہنم سے آپ نے بننا آپ یہ بھی کہتے کیا کچھ آپ دوسرا لفظ استعمال کر سکتے تھے آپ نے یہ بھی نہیں کہا جو قرآن آبی سے چلے گا صرف اتنا نہیں کہا آپ نے کیا کہا ماں جس پر میں ہوں اور صحابہ ہیں علماء نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے سے الگ نہیں کیا اور نجات والے فرقے کی علامت یہ بتلائی کہ وہ اس پر ہے جس پر آپ اور صحابہ ہیں تو ہم بھی الگ نہیں کر سکتے لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اسی طرز کو اپنائیں جس پر صحابہ ہم قرآن و سنت سنننن... اسی لیے ہماری دعوت کیا ہے ہماری دعوت کیا ہے ہم قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں اور اس اتباع میں فہم صحابہ سلق کا اختیار کرتے ہیں اتباع تو کتاب و سنت کی ہی ہے لیکن اتباع اس کر اس اتباع کے لیے سمجھیں گے سمجھنے کا بھی تو مسئلہ ہے یا خالی قرآن عربی میں پڑھ لیا آبی تعبیر میں پڑھ لیا ہو گیا نہیں اس کو سمجھنا بھی تو پڑے گا ڈکشنری صرف ہمارے لیے کاپی ہے خالی ڈکشنری ہمارے لیے کاپی نہیں ہے وہ نہ قرآن کی پڑی وصارے وصارے ہو ہو. چور چور ہاتھ پڑی ہوئی مرد اور چوراہے پر چور مرد چور عورت کیا چوری ہے وہ کاغذ چوری پینسل چوری پھر سارے, سارے میں سب شامی کے بچہ آتا ہے کہ نہیں آتا नहीं आता है ساری چیزیں اور پیدا ہو سکتی ہیں صرف عربی زبان کافی نہیں ہے صرف عربی زبان کا پہن کافی نہیں ہے اس کے ساتھ نبوی تدبیر اور صحابہ کا پہن ضروری ہے تخیر میں ایک بار فکر کر کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں ابراہیم فرماتے ہیں کلا امر میز ایک دن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں اکیلے وہ اپنے آپ سے گویا کہ باتیں کرنے لگے غور و فکر میں سے باہر کا علاقے میں اباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کئی امت اختلاف میں کیسے پڑ جائے گی وہ کتاب واحد وہ نبی وہاں واحد وہ واحد یہ امت اختلاف میں کیسے پڑ جائے گی جبکہ سمت کی کتاب ایک ہے اس کا نبی ایک ہے اس کا طبلہ ایک ہے اختلاف کیسے ہوگا یا امیر فیما نزل قرآن ہم پر نازل ہوا اور ہم نے پڑھا اور وعلمنا نا نزل اور ہم نے یہ سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جانا کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت کس پس منظر میں کس معاملے میں نازل ہوئی ہے گے لیکن انہیں یہ آیت کس بارے میں قرآن پڑھیں گے تو صحیح لیکن اس کی تصویر کے لیے معلوم نہیں ہوگا کہ واقعی یہ آیت کس بارے میں ہے پھر کیا ہوگا کہتے ہیں بالکل کرے گا. لِقومن فی کی اور جب ایسا ہوگا کہ اس آیت کے بارے میں ہر ایک کی اپنی اپنی, اپنی آدھا رائے ہوگی تو اس میں طلب ہونا شروع ہو جائے گا اور کہتے ہیں کہ بھائی تعالیٰ رہو اور جب تمہیں اختلاف ہونے لگے گا تو اس اطلاع کا نتیجہ ہوگا کہ آپ اپنے لڑ پڑیں گے آپ اپنے ان میں قطال اور قتل لوار کھڑی ہوگی اس روایت کو امام البحتی نے شابل کی میں روایت کیا ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آیا تو نے اس کو سمجھا بعد میں لوگ آئیں گے صحابہ سے الگ ہٹ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ظاہر کی سمجھ الگ ہوگی جب سمجھ الگ ہوگی تو دکراہ ہوگا دکراہ ہوگا ہوگا آپس میں جذباتی ہوگی امن کی سیز میں ہے. ہم پہلے مرحلے میں دیکھ لیں کہ اس معاملے میں قرآن کے سلسلے میں بلکہ حدیث کے بھی سلسلے میں صحابہ کا بہن کیا تھا اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں یہاں سے فساد اور بگاڑ شروع ہو سکتا ہے یاد آئل ادیب یہی دعوت ہے کتاب سنت سلف کے پہ استعار سننا سلفی ہادہ یہ ہماری دعوت ہے کہ ہم قرآن کو طلب کے منحص کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین کی توفیق ادا فرمائے اور اسی طرح سے قرآن کی دعوت کو لے کر عالم میں اٹھنے کی ہم سب کو توفیل ادا فرمائے یہ باتیں کہی گئی اللہ رب العالمین پر عمل کرنے کی مشکور آپ کو توفیق ادا فرمائے ابو الرحان بہت خصیرت فروغ کتاب اور آپ کا یہ صبر اور کمائے انہیں انہیں سے سننا اس کے لیے ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں